اپنے شیخ کے پاس میں گیا تھا میرے حضرت ان سے ملنے کے لیے اور کچھ وقت ان کے پاس گزارنے کے لیے ویسے ہم جو لوگ گئے تھے چند لوگ تو سارے واپس آ گئے اگلے دن لیکن میں پھر کچھ دن مزید ٹھہر گیا اور روز ایک ایک دن بڑھتا گیا مجھے کسی نے بتایا یہاں آپ لوگ بھی کافی بے چین رہے ایمانی صفات پر گفتگو چل رہی ہے اور جس طرح کے بات ہوئی تھی کہ روز ایک وصف پر بات ہو آج جس وصف کا انتخاب کیا وہ بہت ہی زیادہ ضروری اور بڑا اہم ترین ہے دین کے دین کے اعتبار سے بھی انسانی مزاج کے اعتبار سے بھی اور وہ ہے صبر علماء نے اس میں دو آرا پیش کی ہیں اس بات میں دو صورتیں ہوتی ہیں چیز کے نہ ہوتے ہوئے صبر کرنا اور چیز کے ہوتے ہوئے شکر کرنا یہ دو مطالبے ہیں نا کہ اگر آپ پاس نہیں ہیں تو صبر کریں اگر آپ پاس ہے تو شکر کریں اس میں سے افضل کیا ہے زیادہ اونچی بات کون سی ہے تو اس میں آرام مختلف ہیں بعض آزاد نے لکھا ہے کہ چیز کے ہوتے ہوئے شکر بڑا مشکل ہے اور انسان جو ہے وہ نعمتیں جب آپ دیکھیں نا دنیا میں جن لوگوں کو اللہ نے دولت دی ہے دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس کے شکر گزار ہیں کل ہم ان شکر ہے بات کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ شکر یہ صرف زبان سے شکر الحمدللہ کہنے کو نہیں کہتے شکر کی پوری تفصیل ہے کہ شکر کس چیز کو کہتے ہیں تو صبر کے اوپر یہاں ایمانی صفات کے اندر یہ کافی لمبا باب ہے کہ یہ باندھنے روکنے اور قابو کرنے کو کہتے ہیں لغت کے اندر کسی چیز کو باندھنا ہو کوئی چیز آ رہی ہے اس کو روکنا ہو یا اس کو قابو کرنے کو کہتے ہیں اور ظاہر بات ہے کہ اس میں جب ہم اصطلاح شرح میں سے بات کرتے ہیں یعنی شریعت میں صبر نفس کو اور نفس کے جذبات کو روکنے کو اس کو باندھنے کو اس کے آگے رکاوٹیں کھڑی کرنے کو کہتے ہیں کہ جو انسان کا جو ایک ایمیڈیٹ ریكشن ہوتا ہے کسی بھی چیز کے اوپر اس کو قابو کرنا اس کو شریعت کا پابند بنانا فوری ریایکشن تو آپ کے دل میں کسی موقع پر کچھ بھی ہو سکتا ہے کبھی آپ کا دل کسی کو برا بھلا کہنے کو اچانک چاہے گا کبھی کسی کو مارنے کو چاہے گا کبھی کسی کو گالی دینے کو چاہے گا کبھی کسی کے خلاف سازش کرنے کو چاہے گا. بہت, بہت ساری یعنی کہفیات انسان کی ہو سکتی ہیں مختلف حالاتیں پیدا ہوتی ہیں اسی طرح آہ اور مواقع کے اوپر بھی یہ تو صرف غصے کا ری ایکشن ہے اور بھی خواہشات کے نفسانی خواہشات کے مختلف تقاضے پیدا ہوتے رہتے ہیں انسان کے دل کے اندر صبر کی کچھ اقسام ہیں اور صبر کی ان ساری قسموں کے پھر اپنے اپنے نام ہیں یعنی ہر چیز کے لیے ایک الگ صبر ہے مثال کے طور پر ایک آدمی کو اللہ جل شاہوں نے کثرت سے مال اور اولاد دی مال بھی خوب دیا ہے اولاد بھی خوب دی ہے یعنی اس کا اولاد جب ہم کہتے ہیں نا اس سے مراد صرف بچے نہیں ہوتے اسے مطلب پورا قبیلہ خاندان برادری پورے افراد قرآن پاک کی اصطلاح کے اندر یہ سب اس میں شامل ہے اس کا جتھا بڑا ہونا اس کے لوگ زیادہ ہونا اس کو یعنی صرف یہ نہیں کہ پیسہ ہے پیسہ ہونے کے بعد ایک سینس آف سیکیورٹی بھی ہے اس کو ایک اس کو ایک اس چیز کا بھی احساس ہے کہ میرے پاس ہی دیکھ اس کو ایک صبر اس کا صبر ہے اس کے صبر کا مطلب کیا ہے کہ ان مال کے ہوتے ہوئے اور اولاد کے ہوتے ہوئے انسان کا آپے سے باہر نہ ہونا اپنی اپنے مال کی وجہ سے کسی دکھلاوے میں شو آف میں تکبر میں غرور میں فضول خرچی میں اسراف اور تبذیر میں اس میں ابتلا نہ ہونا اور آ, افراد زیادہ ہونے کی وجہ سے بھی کسی کے اوپر ظلم و ستم میں اور تکبر میں سے عبت ایک تو آ, یہ صبر ہے اس کو ضبط نفس کہتے ہیں اور اس کے مقابلے میں جو کیفیت ہوگی اگر یہ مال اور اولاد کے ہوتے ہوئے کی کثرت کی وجہ سے ذاتی کسی کے اندر صبر نہ ہو تو عربی میں اس کیفیت کو پھر بطر کہتے ہیں بطر یعنی اطرانہ اور فخر کرنا ایک آپ نے لیا چیزوں کے مقابلے میں صبر ہے ایک صبر ہے نیکی کے کاموں پر صبر کرنا اس کو صبر اس علی اعلیۃ کہتے ہیں نیکی کے کاموں پر صبر کرنے کا مطلب کیا مثلاً یہ کہ آپ نماز کے پابند ہیں الحمدللہ لیکن خود اس نماز کی پابندی اور استقامت کو بجا لانا یہ بھی ایک صبر کا جذبہ مانگتا کبھی آپ کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا طبیعت پر انقباس ہوتا ہے نیند آ رہی ہے لیکن آپ نے اس، یہ جو پھر آپ ان کیفیات کا مقابلہ کر کے جو نماز پڑھتے ہیں مسجد جاتے ہیں تو یہ بھی صبری کہنا تھا آپ کو جس بھی نیکی کی آپ نے عادت ڈالی مثلا آپ کو ذکر کی عادت ہے آپ روزانہ سو سو تسبیح آپ سو دفعہ استغفار پڑھتے ہیں آپ سو دفعہ دروشریف پڑھتے ہیں سو دفعہ تیسرا کلمہ پڑھتے ہیں اپنے لیے آپ نے ذکر کی ایک مقدار آپ نے متعین کی ہوئی یا آپ کے شیخ نے آپ کو دیا ہوا ہے کہ آپ نے اتنا ذکر کرنا اب آپ کی طبیعت نہیں ہے اس کو کرنے کی انسان کی طبیعت دیکھیں نا وہ ہوتی ہے ایک اپ اینڈ ڈاؤن اس میں آتا رہتا ہے ہر وقت یہ دو کیفیات کا نام ہے باقاعدہ جو بتائے گئے ایک ہے ایک و کیفیت کو قبض کہتے ہیں انقباس انقباس یا قبض کا مطلب کیا ہے کہ طبیعت کا بالکل نہ چاہنا اٹھ جانا طبیعت کا اور ایک کو بست کہتے ہیں بست کہتے ہیں طبیعت کا کھلا ہوا ہونا ان ہونا آپ نے فرض پڑھ لی ہے اب آپ نے بڑے شوق سے سنتے پڑھی پھر آپ نے دو نفل پڑھے پھر آپ کا دل چاہ رہا ہے میں دو اور پڑھ لوں پھر دل چاہ رہا ہے دو اور پڑھ لوں پھر آپ نے کہا یعنی جب آپ جا رہے ہیں مسجد سے تو آپ پھر بھی افسردہ ہیں کہ ابھی میں دو چار اور پڑھ لیتا دل چاہ رہا تھا ذکر کرنے بیٹھے ہیں تو اس کو خوب طبیعت چاہ رہی ہے طبیعت کھلی ہوئی ہے بشاشت ہے فرحت ہے ایک انبساط ہے اس کو بست کہتے ہیں انسان پر یہ دونوں کیفیتیں آتی جاتی رہتی نہ بست ہمیشہ رہتا ہے اور نہ یہ انقباس ہمیشہ رہتا ہے دونوں آتے جاتے ہیں اور یہ سب پر آتے ہیں یہ نہیں سمجھیں کہ یہ کوئی مبتدی پر آتے ہیں مبتدی کہتے ہیں جو شروع کر رہا ہوتا ہے اور بڑے لوگوں پر نہیں آتے یہ بڑے لوگوں پر بھی آتے بڑے بڑے بزرگ جو جتنا بڑا بزرگ بھی کوئی ہو جائے تب بھی اس پہ دونوں کیفیتیں آتی ہیں فرق کیا ہوتا ہے فرق یہ ہوتا ہے کہ بزرگوں نے جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں جو نیک لوگ ہوتے ہیں انہوں نے اپنا وہ جو سیلف کنٹرول ہے وہ اتنا زیادہ مستحکم اور مضبوط کر لیا ہوتا ہے کہ انقباس کی شدید ترین کیفیت میں بھی ان کے معمولات میں کوئی آگے پیچھے کوئی ان کو یہ کنٹرول ہوتا ہے اپنا کہ جو ان کا معمول ہے طبیعت چاہ رہی ہے یا نہیں چاہ رہی ہے وہ خوشی سے یا تو کرن وہ اپنے آپ اپنے جسم سے وہ کام کرواتے ضرور ہیں چاہے وہ خوشی سے کریں جس طرح آپ کے پاس اگر کوئی گھوڑا ہے نا یا آپ کے پاس کوئی سواری کے لیے جانور ہے تو آپ کہتے ہیں کہ چاہے وہ خوش ہو یا ناخوش ہو اس کو یہ کام کرنا پڑے گا اسی طرح انہوں نے اپنے نفس چونکہ آپ اس پر سوار ہوتے ہیں اب آپ گھوڑے پر بیٹھے ہیں اب گھوڑا خوش ہے یا خوش نہیں ہے دونوں صورتوں میں اس کو چلنا پڑے گا جب آپ اس کو چابک لگائیں گے اس کو سفر کرنا پڑے گا وہ اپنے نفس پر اسی طرح سوار ہوتے ہیں اور وہ اپنے آپ سے اپنے جسم سے جو کام لینا چاہتے ہیں وہ پورے طور پر لیتے ہیں کہ چاہے اب لیٹے میں جس طرح آپ سب لوگ ہم سب اس کیفیت کو دیکھتے ہیں تحجت کا وقت ہو گیا آپ کو اٹھنے کا بھی دل چاہ رہا ہے آنکھ بھی کھل گئی آپ کی. کتنی دفعہ ایسے ہوتا ہے آپ ذرا غور کریں اپنی جب. کتنی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ کا تاجد کے وقت میں آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے لیکن آپ بستر سے نہیں اٹھ پاتے ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا پوری زندگی میں ایسا تو نہیں ہوتا کہ آپ کہیں کبھی آپ کی تحجد میں آنکھ ہی نہیں کھلی زندگی میں آج تک پوری زندگی کے اندر بیسوں بار آپ کی آنکھ کھلتی ہے بستر سے اٹھا نہیں جاتا سردی کے اندر اپنے مسائل بستر گرم ہوتا ہے رضائی گرم ہوتی ہے گرمی کے اپنے مسائل کہ رات چھوٹی ہوتی ہے تو نیند کی تھوڑی دیر ہوئی ہوتی ہے تو یہ کیا چیز ہے جو اٹھنے نہیں دیتی آپ کو تحجد کے فضائل بھی پتہ ہیں حقیقت یہ ہے کہ انسان کا دل بھی چاہتا ہے دل چاہتا ہے اس کا کہ میں تحجد گزار ہوں میں تاجد پڑھوں یہ کیا چیز ہے جو اٹھنے نہیں دیتی یہ اللہ معاف کریں یہ مثال تو نہیں دینی چاہیے لیکن بعض اوقات ہوتی بھی ہے کہ بعض لوگ فجر پر بھی نہیں اٹھ پاتے بانس بھی آتی ہے اور جانے والوں کے پاؤں کی چاپ بھی آتی ہے لیکن یہ بندہ جو جاگا ہوا لیٹا ہوتا ہے اپنے آپ کو لانت برآمد کر رہا ہوتا ہے لیکن اٹھتا نہیں تو وہ کیا چیز ہے جو اٹھنے نہیں دیتی ظاہر بات ہے کہ وہ نفس کا انسان پر حاوی ہو جانا اور جس کا نفس اس کے قابو کے اندر ہوگا تو وہ اپنے آپ کو اٹھاتا ہے اس کو بھی اس نفس کے اس قابو میں ہونے کو بھی صبر کہتے ہیں لیکن یہ کہلاتا ہے صبر علی تاعات یعنی طاعت کہتے ہیں نیکی کی کاموں کو کہ نیکی کی کاموں کے اوپر سبر اس صبر کو استقامت کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں استقامت کہتے ہیں آپ نے جو معمول شروع کیا ہے اس کو آپ نے بہر صورت پورا کرنا ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ احب الاعمال الاللہ ادو موہا و انقل اللہ جل شانہو کے بسندیدہ اعمال وہ عمل جو اللہ کو انتہائی محبوب اور پسند ہے وہ وہ ہیں جس پر انسان دوام اور ہمیشگی اختیار کرے کنسسٹنسی ہو جس کے اندر وہ انقل اگرچہ چھوٹا عمل تھوڑا عمل مطلب یہ کہ آپ دس دفعہ دروشریف روز پڑھیں روز پڑھیں اور ہمیشہ پڑھیں یہ بہتر ہے کہ آپ ایک دن بیٹھ کے ایک لاکھ دفعہ پڑھیں بعض لوگ کہتے ہیں بہت ساری گٹھلیاں رکھنی کہ چلو جی آج ایک لاکھ دفعہ پڑھنا ہے تو جو ایک لاکھ دفعہ ایک دفعہ بیٹھ کر پڑھنے سے بہتر یہ ہے کہ آپ دس دفعہ پڑھیں لیکن روز پڑھیں یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے کہ اللہ کو وہ امال پسند ہیں جن میں باقاعدگی ہو جن میں تسلسل ہو جن میں دوام ہو اگرچہ وہ چھوٹا امال ہو چھوٹے سے چھوٹا بھی ہو وہ انسان کو فائدہ پہنچاتا ہے تو دوسری قسم صبر کی ہو گئی پہلی قسم یاد ہے نا آپ لوگوں میں نے کہا تھا کہ انسان کے مال ہو دولت ہو اولاد ہو کنبھا اور برادری ہو ان چیزوں میں خوب کثرت ہو اس کی اور اس کے ہوتے ہوئے اس کے اوپر ضبط نفس ہو کہ ان دونوں چیزوں کے نتیجے میں اس کے اندر کوئی منفی جذبات نہ پیدا ہونے پائیں اور ان دونوں چیزوں کا وہ کوئی منفی استعمال نہ کرے یہ بھی صبر کی قسط اس کو ضبط نفس کہتے ہیں اور اس کے مقابلے میں جو کیفیت اگر یہ نہ ہو تو جو کیفیت ہوگی وہ بطر کہلاتی ہے اسی طرح صبر الطاعات کہ نیکی کاموں پر صبر کرنا اس کو کہتے ہیں استقامت اس کو کیا کہتے ہیں استحکامت تیسرا صبر ہے برائیوں سے اپنے آپ کو روکنا ظاہر بات ہے انسان کا نفس برائی کا خوگر ہے ہر برائی کی طرف اچھا دیکھیں آپ غور کریں کہ نفس انسانی کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ کسی برائی پر قناعت نہیں ہے کسی برائی پر رکتا نہیں ہے کہ کیا آپ کہیں کہ اس کو یہ اس برائی کی عادت ڈال دی گئی ڈل گئی ہے اس کو یہ اس پر کھڑا ہو جائے گا آگے نہیں جائے گا ایسے نہیں ہوتا اگر ایسے ہوتا ہے دنیا میں جو آپ نئی نئی قسم کے نشے دیکھتے ہیں اس کی کیا وجہ ایک نشے پر جانے کے بعد طبیعت اس سے اکتا جاتی ہے اب وہ اس سے اگلا مرلہ اس سے اگلا مرلہ اس سے اگلا تو یہ انسانی نفس کی خاصیت ہے یہ ٹھہرتا نہیں ہے ایک جگہ کھڑا ہو جائے گا بس یہ ایک برا کام ہے یہی ہو رہا ہے بس اسی کے اوپر کھڑا نہیں وہ لازماً اس سے اگلے اسٹیپ کی طرف جانا چاہے انسان کے اندر ایک ہوس ہے یہ ہر چیز کے حوالے سے اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر انسان کو ایک وادی وادی آپ دیکھیے چاروں طرف پہاڑوں درمیان میں جس وادی کشمیر ہم کہتے ہیں کشمیر کی وادی یہ وادی کاغان ہے یعنی چاروں طرف پہاڑ کے چار پہاڑوں کے درمیان جو وسیع میدان جو ہوتا ہے اس کو وادی کہتے ہیں تو عادی شریف میں آتا ہے کہ اگر انسان کو ایک وادی سونے کی بھر کر دے دی جائے تب بھی یہ دوسری وادی کی توقع دوسری وادی کی حوث کرے کہ ایک کافی نہیں حالانکہ ایک وادی اس کی پچاس نسلیں بھی نہیں ختم کر سکتی لیکن پھر بھی دوسری وادی دل... یہ انسان کی نفس انسانی کی اب یہ جو یہ جو برائیوں کے مقابلے میں صبر ہے اس کے کی, م... کی مختلف اقسام ہیں اور پھر ان مختلف اقسام کے مختلف نام ہیں مثلاً اگر یہ صبر نفسانی خواہشات کے مقابلے میں نفسانی خواہشات کے اندر دو چیزوں کا دو چیزوں کو ذکر کیا جاتا ہے ایک پیٹ کو اور ایک شرم یہ حدیث شریف کے اندر بہت اس کا تذکرہ آتا ہے نا بطن اور فرج کہ پیٹ کی شہبت کی کیا ہوتی ہے کہ انسان کھانے پینے کے اندر حلال حرام کو نہ دیکھنا تھوڑے زیادہ کو نہ دیکھنا اور سادگی اور تکلف کو نہ دیکھنا یعنی اس میں جو شریعت کے جتنے بھی کچھ فرائز ہیں کچھ اس کے اندر ہے وہ سنتیں ہیں کچھ اس کے مستحبات ہیں کھانے پینے کے تبار سے تو انسان ان سب سے بے نیاز ہو جائے اور بس اس پر ایک تو یہ کیا کہتے ہیں اس کو شہوت کہتے ہیں ان جذبات کو تو اس کو شہوت البطن کہتے ہیں پیٹ کی شہبت کہتے ہیں اور شرمگاہ کی شہبت یہ ہے کہ جنسی جذبات کے استعمال کے اندر حلال اور حرام کو نہ دیکھیں کسی قسم کے حلال حرام کی پرواہ نہ کرنا اس ان, ان نفسانی خواہشات کو کنٹرول کرنے اور ان کو ضبط کرنے کو اور ان پر جو صبر کرنے کا نام شریعت کی اصطلاح کے اندر عفت ہے اس کو عفت کہتے اور ایسے بندے کو عفیف کہتے اور ایسی خاتون کو افیفہ کہتے تو یہ, خوا... یہ اس چیز کے ساتھ خاص ہے اور اس کے مقابلے میں اور جو بندہ اس کا خیال نہ رکھے تو اس کے مقابلے میں جو جذبات ہیں اس کو شہوت پرستی کہتے ہیں یا فاشی اور بے حیائی بھی کہتے ہیں اگر اس میدان جنگ میں صبر کرنا کیونکہ میدان جنگ میں ایک تو انسان صبر کے ساتھ کھڑا ہونا جہاد کا میدان ہے بڑی سخت وعیدیں آئی ہیں قرآن و سنت کے اندر جہاد کے میدان سے فرار ہے بزدلی دکھانے پر پیٹھ پھیرنے پر سخت بعید ہے تو اس صبر کو شجاعت کہتے بہادری سے کہتے ہیں اور اس کے مقابلے میں جو کیفیت ہے اس کو بزدلی کہتے ہیں جو انتہائی میں شریعت کی نگاہ کے اندر اسی طرح فضول قسم کی ایش پسندی سے ایک بہت لگژریس زندگی سے بے رغبتی اور ایک کو اور ایک سادہ زندگی کو پسند کرنا اس یہ بھی صبر ہے یعنی آ, تعیشات سے عیاشیوں سے اور ایک غیر ضروری قسم کی لگژری سے اپنے آپ کو روکنا یہ بھی صبر کہلاتا ہے شریعت میں اس قسم کے صبر کو زہد کہتے ہیں اور ایسے آدمی کو زاہد کہتے ہیں زاہد عنت دنیا ہمارے زاہد نام بھی رکھا جاتا ہے زاہد کا مطلب ہوتا ہے بے رغبت بے رغبت کا مطلب ہوتا ہے جس کے اندر فضول چیزوں کی خواہشات نہیں ہوتی جو کام ہو سکتا ہے جس چیز کے ساتھ دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ چیزوں کی کوئی حد نہیں ہے مہنگی سے مہنگی مہنگی سے مہنگی مہنگی سے مہنگی اب یہ آنا کیا یہ پانچ سو سات سو کی بھی ہے اور چار لاکھ پانچ لاکھ آپ نے گھڑیاں دیکھی ہوں گی لوگوں کی کہاں تک قیمتیں جاتی ہیں گھڑیوں کی گھڑی قیمت کہاں تک جاتی ہے کروڑوں میں کروڑوں میں گھڑی قیمت ایسے لوگ ہم جانتے ہیں چار چار کروڑ پانچ پانچ کروڑ کی گھڑیاں پہنی ہوتی ہیں گاڑیوں کی قیمتیں یا آپ لوگوں کو زیادہ پتہ ہوگا کہاں تک جاتی ہیں جہازوں کا آپ نے نہیں سنا لوگوں کے کہ فلانے کا جہاز ہے اس میں ہر چیز سونے کی ہے سیٹیں بھی سونے سنا نا دیکھی ہوں گی اس کی ویڈیوز کلپس بھی دیکھے ہوں گے کہ وہ اس کے اندر پورا انٹیریئر سونے کا ہے اور جن جہاں جہاں لوہا استعمال ہوتا ہے دنیا کے اندر وہاں سونا استعمال ہوا گا تو اس قسم کی خواہشات ہی کسی میں نہ ہونا باوجود اس کی استطاعت ہونے کی صلاحیت ہونے کے باوجود اس کی استطاعت ہونے کی اس کو کہتے ہیں زہد زحد زا ہا اور دال اور ایسے بندے کو زاہد کہتے ہیں اور اگر یہ نہ ہو تو اس کے مقابلے میں جو جذبات انسان کے اندر آتے ہیں اس کو حب الدنیا کہتے ہیں دنیا کی محبت ظاہر بات اسی طرح یہ تو ہو گئی تعیشات سے دوری جو مل جائے اس پہ صبر کر لینا جو مل جائے اس پہ صابر ہو جانا اپنی موجودہ حالت کے اوپر صبر کر لینا اپنی انکم پہ صبر کرنا اپنے سٹیٹس پہ صبر کرنا اپنے پاس جو کچھ موجود ہے اس پہ صبر اور شکر کے ساتھ راضی ہو جانا شریعت کے اندر اس کیفی صبر کی اس کیفیت کو قناعت کہتے ہیں قناعت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ مطمئن ہیں کہ اللہ نے مجھے جو دیا بائے الحمد یہ میری اوقات سے زیادہ ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کوئی جد و جہد چھوڑ دیتے ہیں کام چھوڑ دیتے ہیں اس کا مطلب یہ قتل نہیں ہوتا قناعت کا ہم بعض چیزوں کا غلط مفہوم لیتے ہیں قناعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ رہتے ہیں اپنی دنیا کے کے اندر اپنے کاموں کے اندر مشغول رہتے ہیں لیکن جو کچھ آپ کو ملا ہوا ہے اس پر آپ کو ایک خاص قسم کا صبر ہوتا ہے اور آپ میں ایک ایک ناشکری کیفیت کی بے اطمینانی کیفیت آپ نے اکثر دیکھا ہوگا اور یہ مزاج عورتوں میں زیادہ ہوتا ہے بس کہ جو کچھ اپنے پاس ہوتا ہے اس کو کچھ بھی نہیں سمجھتی اور جو دوسرے کے پاس ہوتا ہے اس کو بہت زیادہ سمجھ حکیم حضرت تھانوی رحمتہ اللہ نے لکھا ہے کہ عورتوں کے پاس جتنے بھی جوڑے ہوں گے کپڑوں کے تو کوئی پوچھے کپڑے ہیں تو کہتے ہیں کیا ہیں چند چیتھڑے ہیں چاہے وہ جتنے مہنگے مہنگے بھی ہوں اور چاہے گھر برتنوں سے بھرا ہوا ہو تو کہیں کہ وہ برتن پوچھیں کبھی گھر میں برتن ہیں کیا برتن ہیں چند ٹھیک رہے ہیں اور اسی طرح وہ تیسری چیز بھی حضرت اس کے ساتھ جوڑی ہے جوتے شاید کہا ہے کہا کہ جتنے بھی جوتے ان کے پاس ہوں پوچھو کہ جوتے ہیں کہ کیا ہے چند لت تو اس طرح کوئی تین چار چیزیں کہ یعنی ان جو کچھ پاس ہوتا ہے عام طور پر یہ سارا نہیں اس کا مطلب ساری خواتین ہمارے پیچھے لگ جائیں کہ ہمیں ہمارے جنرلائز قسم کی سٹیٹمنٹ دی ہم سب کے بارے میں عمومی مزاج خواتین کا یہ ہے بدقسمتی سے کہ ان کے ہاں چیزوں پر شکر کا مزاج کم ہے اپنے پاس موجود چیزوں پر صبر کا مزاج کم ہے اس پر پورے طور پر کانے صابر رہنا کہ بس کپڑے بھی بہت ہیں جوتے بھی بہت ہیں گھر بھی ٹھیک ہے فرنیچر بھی صحیح ہے پردے بھی ٹھیک ہیں ہر چیز ٹھیک ہے گھر کے اندر اللہ کا بڑا فضل ہے ہزاروں لاکھوں لوگوں سے بہتر ہے یہ مزاج خال خال ہوگا عام طور پر کیا ہے یہ آپ دیکھیں بازاروں میں جا کر یہ جو ایک, ایک بزرگ کہا کرتے تھے کہ چیز کب خریدنی چاہیے آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو کب خریدنی کب چاہیے تو کہا کرتے تھے کہ جب تک کسی چیز کے نہ ہونے کا آپ کو تین دفعہ شدت کے ساتھ احساس نہ ہو اور اس کی ضرورت نہ پڑ جائے کہ آپ کو ضرورت پڑ گئی شدید قسم کی اور آپ نے چاہیے تھی وہ نہیں مل رہی آپ نے دیکھا نہیں ہے دائیں بائیں تو بھی ابھی جا کر نہ خریدیں ہو سکتا ہے وہ ایک ہی دفعہ اس کی ضرورت آئی یہ دوبارہ نہ آئے پھر دوبارہ اس کی ضرورت پیش آئے اسی چیز کی اور آپ نے آپ کو ایک دم اس کی ضرورت کا احساس ہو اب بھی نہ خریدیں اور جب تیسری دفعہ وہ ضرورت آ جائے یعنی یہ کوئی حدیث یا سنت نہیں آپ کو بتا رہا ویسے ہی ایک کہ کب خریدنا کب چاہیے اچھا آپ جب سب کچھ ہو انسان کے پاس کوئی چیز اس کے ذہن میں نہیں ہے اور خاتون شوہر سے کہیں چلو بازار چلتے ہیں اور ویسے ہی سینٹورس میں گھومیں گے شاید کوئی چیز پسند آ جائے تو یہ کون سی خریداری ہوتی ہے جس میں گھر سے نکلتے ہوئے کسی ضرورت کا احساس یاد بھی نہیں ہوتا کہتے دیکھتے رہیں گے شاید کوئی ایسی چیز نظر میں آ جائے کہ ایک دم وہ پسند آ جائے تو اس کو ہم لے لیں گے تو یہ جو خوشحال گھرانوں کی شاپنگ ہے وہ تو اسی طرح ہوتی ہے وہ گھر سے جب نکلتے ہیں تو کی ضرورت کے لیے نہیں نکلتے ویسے ہی وہ اور جو چیزیں ضرورت کی گھر میں موجود ہوتی ہیں اس کو بلا وجہ بدلتے رہیں گے وہ تین سال ہو گئے فرنیچر پرانا ہو گیا چلو جی سارا بدل دو چار سال ہو گئے پردے پرانے ہو گئے چلو جی سارے بدل دو پورے گھر کے دیکھتے ہوں گے آپ لوگ یہ ترتیب تو یہ جو چیز ہے یہ قناعت نہیں ہے اور قناعت اگر انسان میں نہ ہو وہ تو زہد کی بات تھی قناعت کا مطلب ہے جو اس کے پاس ہے اس کے اوپر صبر ہے اس کا اگر کس جو انسان اپنے پاس موجود چیزوں پر صبر نہ کرے اس کے اندر صبر تو قلب کی کیفیت کا نام ہے اس کا دل اس پہ صابر نہیں ہے تو اس کیفیت کو ہرس اور تما کہتے ہیں قناعت کے مقابلے میں جو کیفیت آتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں اور تما کہتے ہیں اس کو اسی طرح غصے کی حالت کے اندر صبر کرنا شدید غصہ آیا اور درست بات پر آیا غصہ ضروری نہیں کہ ناجائز آیا بعض وقت واقعی غصے کی بات ہوتی ہے لیکن غصے کی بات پر بھی اپنے غصے پر انسان کا کنٹرول ہونا اس غصے کے بعد وہ کیا اسٹریٹجی کیا پلان کرتا ہے وہ سوچ سمجھ کر غصے کے جذبات کے اندر نہیں اس کنٹرول کو صبر کی اس کیفیت کو غصے کے جذبات کو کنٹرول کرنے والے صبر کو شریعت میں یا اصطلاح کے اندر اس کو حلم کہتے ہیں حلم اور ایسے بندے کو حلیم کہتے ہیں بڑی اس کی فضیلت آئی ہے اس کو کفم کا غمین قرآن کے اندر آتا ہے وہ لوگ جو اپنے غصے کو پر صبر کا گھونٹ پی لیتے دیکھیں یہ اس کا مقصد نہیں کہ انسانوں کو غصہ نہیں آتا اور یہ مطلب بھی نہیں کہ انسان جو ہے غصے پر کوئی کوئی ایسی اس کے اوپر جوابی کارروائی بھی نہیں کرے گا ریٹیلیشن جسے کہتے ہیں وہ نہیں کرے گا یہ ضروری مطلب یہ ہے کہ وہ جذبات میں نہیں ہوگی جو بھی کام مثال اس کی میں آپ کو دیتا ہوں علماء نے لکھا ہے کہ استاد بچے چھوٹے جب تربیت کے مرحلے کے اندر ہوتے ہیں ان پہ تعدیبی کاروائی کرنا کوئی ان کو سزا دینا کسی بات کے اوپر ہو سکتا ہے استاد سزا دے سکتا ہے یا والد سزا دے سکتا ہے اپنے بچوں کو کسی بات کے اوپر جس پر وہ تربیت کے نقطہ نظر سے پھر اس میں لکھا ہے کہ یہ, یہ سزا جو تعدیبی کاروائی ہوتی ہے جو بھی یہ بھی غصے کے عالم میں نہیں ہونی چاہیے بچے نے کوئی بڑے سے بڑا جرم کیا جس پر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو سزا ملنی چاہیے تو جب اس غصہ ختم ہو جائے انسان کا اب وہ سوچے کہ اس کی تعدیب اس کو عربی میں تعدیب کہتے ہیں یہ جو سزا کا لفظ تو ذرا عجیب سا ہے اور آج کل کی اس طرح آج کل کے ماحول کے اندر بالکل ہی اس کو وہ کر دیا گیا ہے ختم کے سزا دینا تو بالکل ہی غلط ہے تو اس کو تعدیب کہتے ہیں کہ تربیت کے نقطہ نظر سے جو سرزش کی جاتی ہے سرزش کہہ لیں تھوڑا لفظ چھوٹا ہو گیا سزا کے مقابلے کہ تربیت کے نقطہ نظر سے تو وہ،, وہ بھی اس کے بارے میں لکھا ہے کہ غصے کے عالم میں کیونکہ غصے میں انسان یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ غصے کے عالم میں انسان اپنے نفس پر قابو یافتہ نہیں ہوتا آپ اپنی گزشتہ زندگی میں غور کریں پوری زندگی میں آج تک آپ نے جو جواب غصے میں دیا ہوگا بعد میں آپ اس پہ ضرور پچھتا کوئی ایک موقع بھی ایسا نہیں ہوگا کہ اپنے غصے کے ریئیکشن پر بعد میں جب آپ ٹھنڈے ہو گئے اور آپ پر ایک اپنی نارمل اس پر آتا آپ کو اس کے اوپر افسوس نہ ہو لازمن انسان کو افسوس ہوتا ہے انسان لازمن محسوس ہوتا ہے کہ میں تھوڑا تجاوز کر لوں چپ رہ جاتا تو بہتر تھا یا یہ بات نہ کہتا تو بھی ٹھیک تھا آپ کبھی بھی اپنے کسی فوری ریاکشن کو تین دن بعد چار دن بعد پانچ دن بعد اس کو سوچیں تو یہ آپ کی ضرور پیدا ہوگی اس کو کیا کہتے ہیں میں نے بتایا کہ اس کو کہتے ہیں حلم اور اللہ چل امبیا علیہ و صلاح وسلم کی تعریف کی ہے کہ وہ حلیم ہوتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں لوگوں نے آپ کے گلے کے اندر کپڑا ڈال کر بھی تو کھینچانا آپ کے گردن مبارک سرخ ہو گئی اور ایک آرابی کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے آ کر آپ ایک گلے کے اندر کپڑا ڈال کی اور کہنے لگے کہ آپ نے سب کو دیا ہے مجھے نہیں دیا آپ نے سب کو آپ نے کوئی چیز تقسیم کی ہوگی غنیمت وغیرہ کوئی چیز مجھے آپ نے کچھ نہیں دی صحابہ کرام غصے میں بالکل بھر گئے کہ آپ ذرا یعنی ان چیزوں کو سمجھنا نا اس وقت آسان ہوتا ہے اس کیفیت کو جب بندہ اس کو ذرا اپنے اوپر لے کر آئے یا اپنے کسی خاندان کے بزرگ پر لے کر آئے ہم بیٹھے میں ہوں ہمارے والد کے ساتھ کوئی آ کر یہ معاملہ کرے کہ ان کے گلے کے اندر کپڑا ڈال کے کھینچے اور ان سے کوئی چیز مانگ رہا ہے یہ بھی نہیں کہ حق ہے اس کا مانگ رہا ہے تو آپ نے صاحبہ کو منع فرمایا کہ ہم گئے اور جا کر کوئی چیز لا کر اس کے حوالے پہ تو یہ حلم ہوتا ہے صبر کی خاص قسم ہے حلم کہلاتی ہے اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے حلیم الاحم منیب قرآن میں مختلف جگہوں کے اوپر انبیاء علیہ السلام کو حل یہ بھی ہو گئی آٹھ ہو گئی باتیں جو میں نے آپ کو بتائیں آٹھ قسمیں ہو گئیں نویں قسم ہے صبر کی جو جو اصل صبر ہی کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے وہ ہے مصیبتوں پر صبر کرنا تو صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے قبرستان کے قریب سے گزرے ایک خاتون کو دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کی قبر کے اوپر خوب رونا دھونا مچایا بس آپ نے اس سے کہا رات کا سا وقت تھا جھٹپٹا تھا نظر نہیں آ رہا تھا آپ نے اس سے کہا کہ صبر کر وہ قبر پہ شور مچا رہی تھی رو رہی تھی لوہے چیخ چلانا جزا فضا کر رہی تھی تاکہ صبر کرو تو اس نے آپ کو پہچانا نہیں رات کی وجہ سے کہتی اگر یہ آپ پر آیا ہوتا یہ غم تو پھر آپ دیکھتے کہ یہ کتنا سخت غم اس کو برداشت کرنا مشکل ہے اور دوسرے کو نصیحت کرنا بہت آسان ہے کہ صبر کرو تو آپ چل پڑے وہاں سے کسی نے اس خاتون سے کہا کہ تم تمہیں پتہ چلا یہ کون تھے کہتی کون تھے کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ فوراً آئیے کہا کہ رسول اللہ میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھی تو آپ نے فرمایا کہ صبر جو ہے آئند صبر تو ہوتا ہی اس وقت ہے جب تمہیں صدمہ پہنچ صدمت الا ال کا مطلب کیا ہے جس وقت صدمہ فوراً پہنچ یہی صبر کا وقت بعد میں تو صبر آ جاتا ہے دنیا میں جتنے لوگ مرے ہیں ان پر آج ساری دنیا صابر ہے یا نہیں جن ماؤں کے پانچ پانچ چھ چھ بچے بھی مرے ہوں آج وہ صبر سے بیٹھی ہیں نہیں بیٹھی وہ صبر تو وقت کے ساتھ صبر تو ویسے بھی آ جاتا ہے اصل تو وہ وقت ہے جس وقت انسان کے اوپر اس کی کیفیت سخت آئی بھی ہو تو مسائب پر مشکلات پر, پر پریشانیوں پہ پر صبر کرنا گلہ شکوہ نہ کرنا شور شرابہ نہ کرنا کوئی فوت ہو جائے کوئی بڑا مالی نقصان ہو جائے کوئی مالی پریشانی آ جائے کوئی اور حالات آ جائیں مختلف قسم کی پریشانیاں مسائب مصیبتیں انسانوں پر آتے رہتے ہیں اس سب پر صبر کرنا یہ وہ چیز ہے جو شریعت میں جس جس کو عام طور پر ہماری زبان کے اندر اس کو صبر کہتے ہیں اور اگر یہ کیفیت نہ ہو انسان کی تو اس کے مقابلے میں جو کیفیت ہوتی ہے اس کو جزا و فضا کہتے ہیں جزا فضا کا مطلب کیا ہے شور واویلا آپ نے دیکھا ہوگا لوگوں کو مختلف قسم کے حالات میں کچھ لوگ اپنی مالی حالت پہ واویلا کرتے رہتے ہیں کچھ لوگ اپنی پروموشن نہ ہونے کے اوپر شور مچاتے رہتے ہیں. کچھ لوگ جو ہیں اپنے کاروبار کے ٹھیک نہ ہونے کا ہر وقت گلہ شکوا کرتے رہیں گے آپ بیٹھیں گے او oh جی منڈی کا آل بڑا خراب ہے ہم نے دونوں قسم کے کاروباری لوگوں کو دیکھا کچھ کاروباری لوگوں نے دیکھا تو دو دوستوں میں اپنے یعنی مارکیٹ بالکل ہمیں خود پتہ چل رہا ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری بالکل زمین پہ جا رہی ہے مارکیٹ کریش ہو گئی ہے یہ مندہ ہو گیا ان سے پوچھو کہ حالات کیسے ہیں کہتے اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے الحمدللہ نظام چل رہا ہے اللہ کا فضل اللہ نے بہت سو سے اچھا رکھا ہوا ہے اللہ نے ہزاروں سے اچھا رکھا ہوا ہے حالانکہ بازار کے حالات بڑے خراب ہوتے ہیں، لیکن وہ پہلے خوب جس کو کہنا چاہیے کہ شکر کے اظہار کرنے کے بعد اگر آپ کو مارکیٹ سچویشن بتا دیں تو بتا دیں گے لیکن غالب کیفیت ان پر شکر کیوں اور کچھ لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ کروڑوں روپے کما رہے ہیں لیکن پوچھیں کیا حال ہے او جی نہ پوچھیں کیا حال ہے مارکیٹ کا تو بیڑا غرق ہے ملک کا ستیہ ناس ہے فلانے کا فلانا ہے ٹمگانے ایک لمبی ان کے پاس جو ہے نا ایک داستان ہوتی ہے کیا کہنا چاہیے ناشکری اور کمارے کروڑوں روپے ہوتے مہینے کا اور افسوس کس کا ہوتا ہے کہ وہ کروڑوں تو کم... تاجروں کا نفع نقصان جو ہوتا ہے نا وہ نفع میں کمی کو نقصان کہتے ہیں کہ اس مہینے دس کروڑ کمانا تھا چھ کروڑ کمائے تو کہتے ہیں چار کروڑ کا نقصان ہو کے یہ نقصان اس قسم کا ہوتا ہے ان کام تو اس نقصان کے پیچھے وہ انتہائی زیادہ انہیں کیفیت خراب تو یہ ایک مومن کا شیوانی یہ صبر کی آٹھ نو بڑی قسمیں اور اس میں سے اس سب پر دیکھیں اس پر آنا ان سارے سارے صبر پر آنا کتنا مشکل کام ہے دیکھنے میں کتنی بڑی چیز ہے لیکن یہ کیسے آئے گا انسان سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر انسان صابر بننا چاہے اور یہ صبر کی جتنی اقسام بتائیں آپ کو اس سب پر اصل بات تو یہ ہے سوال یہ کہ اس سب پر انسان آ جائے اس کے لیے دو تین چیزیں ایک چیز یہ ہے کہ یہ ساری ایمانی اور صاف ہر وصف کے اندر یہ بات آئے گی کہ یہ چیزیں صحبت سے آتی ہیں آپ صبر والوں کے ساتھ وقت گزاریں گے صبر والوں کے ساتھ رہیں گے صبر والوں کو دیکھیں گے کہ لوگ صبر موقع پر صبر کیسے کرتے ہیں ان کو صبر کرتا ہوا دیکھیں گے تو اس سے انسان سیکھتا ہے اس کی طبیعت کے اندر بھی صبر آتا ایک چیز تو یہ دوسری چیز یہ ہے کہ ان سارے اوصاف کے اندر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ چیزیں مشق اور پریکٹس سے آتی ہیں آپ کو مشق کرنی پڑے گی اپنے آپ کو ہر موقع کبھی آپ اس میں کبھی بیشی ہو جائے گی طے کر لیں ان موقعوں پر یوں صبر کرنا یوں اپنے اپنی نگرانی کے ساتھ اس نے اونچ نیچ آئے گی شروع کے اندر تین میں سے دو موقع پہ صبر ہو جائے گا ایک موقع پہ نہیں ہوگا لیکن اس نہ ہونے پر آپ کو افسوس ضرور ہوگا ابھی تو یہ ہے کہ اس نہ ہونے کا پتہ ہی نہیں ہوتا انسان کو کہ اچھا جی میں نے صبر نہیں کیا صبر کا موقع تھا میں نے نہیں کیا یہ بھی نہیں پتہ ہوتا انسان کو پاس ہو یہ پتہ چل جائے گا کہ صبر کا موقع تھا میں نے نہیں کیا اس پر انسان کوئی خاص قسم کا افسوس ہوتا ہے کوئی اپنے نقصان کا سندازہ ہوتا ہے یہ بھی اس کی تربیت کا حصہ ہے تو اگلی ابھی تین میں سے ایک موقع پر نہیں ہوا یا تین میں سے دو موقعوں پر نہیں ہوا آہستہ آہستہ یہ نہ ہونے والے مواقع گھٹتے چلے جائیں گے اور صبر کرنے والے موقعے جائیں تو اس کے لیے لامحالہ مشق کرنی دیکھیں ان چیزوں کا کوئی وظیفہ نہیں ہوتا کہ آپ پوچھیں جی اچھا جی صبر کرنا ہے وہ ایک صاحب تھے ہمارے وہ کہا کر ہر چیز کے لیے وظیفہ پوچھتے تھے اچھا جی فلانے کام کے لیے کوئی وظیفہ بتا دے فلانے کام کے لیے وظیفہ بتا دے پھر میں ان سے کہا کہ یہ جو اتنے وظیفے آپ لیتے رہتے ہیں تو یہ آپ کرتے بھی ہیں یا نہیں کرتے کہتے کہ کر تو نہیں سکتا اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں کہ سارے وظیفے میں کر سکوں تو ہر کام کا تو دنیا کے اندر وظیفہ نہیں ہوتا نا تو کہ بندہ کہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ لے لیتا ہوں میں سارے وظیفے لیکن مجھ سے پھر ہوتے نہیں ہے اس کے لیے کوئی وظیفہ نہیں کہ میں سارے وظیفے کر لوں تو یہ ایک مزاج ہوتا ہے تو ان کاموں کا کو کوئی وظیفہ نہیں ہے کہ انسان ہے ان کاموں کا وظیفہ کیا ہے وہی ہے کہ انسان کو یہ اس کی مشق پریکٹس کرنی ہوتی اور شروع کے اندر اس کو زیادہ نتائج نہیں ملیں گے بہت زیادہ سو فیصد لیکن اگر وہ کرتا رہے گا کرتا رہے گا اور ساتھ صحبت کو اختیار کرے ان لوگوں کے پاس تھوڑا آئے جائے اور اٹھے بیٹھے جن لوگوں کے اندر یہ اوصاف موجود ہوں تو آہستہ آہستہ اس کی طبیعت میں آ جائے گی اللہ جل شان و عمل کی توفیق نصیب فرمائیں